ہم نے سابقہ درس میں شروع کیا تھا کہ مثالی مسلمان مرد اور اسی طرح اس کے ساتھ ملتی جلتی کتاب ہے مثالی مسلمان عورت ہمارے جو معاشرتی موضوع رہے گا اس میں ہم نے اس کا مقدمہ دباچا شروع کیا تھا کہ جو کہ مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے اس موضوع پر اور بہت اچھا ایک مقدمہ ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے شروع کیا تھا لیکن ٹائم ختم ہونے کی وجہ سے اس کو مکمل نہ کر پائے تھے تو اس کو مکمل کرتے ہیں بھی انشاءاللہ جی اس میں ہم نے پڑھا تھا شروع میں تھوڑا سا آپ کو اس کا یعنی کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتے ہیں کیا تھا کہ ہمیں شروع میں یہ تھا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا اس چیز کا جی ہاں کہ مسلمان آج جلت میں کیوں ہیں اس کی وجہ بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آفت و منون بباد کتاب ہی و کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے سے کفر کرتے ہو یعنی اللہ کے قرآن اگرچہ یہاں پر خطاب ہے یہودیوں کو بنی سعیل کو ان کا یہ کام تھا کہ کچھ احکامات جو ان کی منمانی کے ہوتے وہ اس پر عمل کرتے اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے تو جس وجہ سے اللہ نے ان پر ذیلت رسوانیاں مقدر کی دنیا میں ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ کے ہاں بھی شدید ترین عذاب کی ان کو دھمکی دی گئی تو جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین مکمل ضابطۂ حیات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مکمل ضابطۂ حیا حیات ہے جس پر مکمل طور پر چلنا ہے اس بات کا بیان ہوا تھا کہ جس طرح ایک مسلمان نماز روزے حج زکوٰۃ اس طرح کی عبادات کا پابند ہے اس کو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اسی طرح ایک مسلمان سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ اپنے معاشرتی معاملات کے اندر ہیں. لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں چاہے وہ خام بیوی بی کا معاملہ واپس میں ہو اولاد ماں باپ کا ہو بہن بھائیوں کا ہو رشتہ دار عزیزوں کا ہو یا عام لوگوں کا ہو ان کے ساتھ بھی کس طرح سے ہم نے ڈیلنگ کرنا ہے اس میں بھی اللہ تعالی کے احکام کو دیکھنا ہے آپ کے جو معیشت ہے اکانومی ہے اس میں بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں جب تک ان پر نہیں چلیں گے اس وقت تک جو ہے یعنی کہ اللہ کے ہاں دین قابل قبول نہیں ہے ایک آدمی نواز کا پابند ہے لیکن سود خور ہے ایک روزے بڑے پابندی سے رکھتا ہے لیکن وہ رشوت لے رہا ہے تو کوئی شک نہیں کہ اس کا روزہ اور نماز الگ جگہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس طرح کے گناہ کرنا ہاں گناہ کرنا تو شاید معاف ہو جائے لیکن سمجھنا کہ دین کا تعلق کوئی اکانومی کے ساتھ نہیں ہے ہمارے بہت سے لوگوں کا جو حال ہے کہ ٹھیک ہے دین مسجد میں ہے نماز وہاں پڑھیں روزہ رکھیں لیکن دکان کے ساتھ دین کا کیا تعلق ہے دین دین خرید و کرنا یہ تو ہمارا اپنے مرضی کے بات ہے جس طرح مرضی کرے اسی کا نام کیا ہے سیکولرزم اور یہ آج کا بہت پرانا ہے شعیب علیہ السلام کے قوم بھی جو آج سے ہزاروں سال پہلے گزر چکی ہے انہوں نے بھی کیا کہا تھا شعیب علیہ السلام کو اسلاتا امرکا کا ان نترک ما یعبدو اونا او انف فی اموا نعمان شاہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اے شعیب تیری نماز ہم کو یہ کہتی ہے کہ ہم جو اپنے ہمارے باپ دادا کرتے تھے وہ چھوڑ دیں یا اپنے مال دولت جس طرح چاہے اس کو استعمال نہ کریں یعنی ان کا کہنا تھا کہ نماز اپنی جگہ پر ہے دکان الگ ہے آپ کی شادی بیا خوشی غمی الگ ہے سمجھا نا آپ کی کوٹ عدالت وہ ایک تیسری چیز ہے ان کا کوئی نماز سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اور افسوس کے بعد آج بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے ملکی قومی سطح پر بھی اور انفرادی سطح پر بھی بات دیکھو کہ بڑا دیندار دیندار ہونے کا معنی یعنی بڑا پکا نمازی ہے تکبیر تحریر بھی اس کی نہیں چھوٹتی روزے بڑے پابندی کے ساتھ اور حج ہے ہر سال شاید کرتا ہوگا بڑے صدقے خیرات بھی اس کے چلتے ہوں گے لیکن اسی حاجی صاحب کے اسی نمازی روزے دار کے آپ کاروبار بزنس کو جا کر دیکھو گے تو طرح طرح کے اس میں حرام خوریاں حرام زدگیاں اسی کے شادی بیاہ کا موقع آ جائے تو جو کو ہندوؤں کا کافروں کا کلچر رسم و رواج چھوٹے گا نہیں اسے تو کہنے کا مقصد یہ ایسا دین جو ہے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں تو ہمارا یہ سبجیکٹ لینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں تو اس اللہ کے ہم پر اور بھی کیا فرائض ہیں اس کے اور بھی کیا احکامات ہیں تو ان چیزوں کو لینا تو یہاں پر انہوں نے چیز کے بیان کیا تھا کہ یہودیوں کی جو ہے وہ ان کے اوپر ذلت سفائی کیوں چھائی وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اپنی مانمانی کے مطابق چلایا تھا اور پھر انہوں نے مثال دی تھی حکیم اور ڈاکٹر کے نسخے سے اس کی دوائی سے تو آپ کو میڈیسن دیتا ہے اور اس میڈیسن کو آپ نے آپ کو کہتا ہے بھی آپ نے اس کی اتنی مقدار اتنے وقت میں استعمال کرنی ہے اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے فلاں فلاں چیزوں سے پریرت کرنا ہے اب آپ ڈاکٹر کی جو تعلیمات ہیں اس کی انسٹرکشنز ہیں ان کے مطابق چلیں گے دوائی کا پورا استعمال کریں گے جتنی بتائی ہے اس نے جتنے وقت کی بتائی ہے اتنے وقت استعمال کریں گے اور جس طریقے سے بتائی ہے ویسے استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں ہوا تو میں آپ کو اس, اس کا قصہ بھی ایک سنایا تھا آپ کو تو خیر یہاں پر بھی دین کے اندر بھی یہی کچھ ہے کہ رب کائنات نے ہماری اصلاح کے لیے ہمیں جو نسخہ دیا ہے دین کا جب تک ہم اس پر اس انداز سے اس طریقے سے نہیں چلیں گے جس سے اللہ ہم سے چاہتا ہے تو ایسے دین کا ہم کو فائدہ نہیں ہوگا اور وہی وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ نماز کے بارے میں لحمات عطا شاہمون کر کہ نماز روکتی ہے برائی بے حیائی سے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا برائی بے حیائی کر رہا ہے اس لیے تو اس نے دین کا صحیح تصور لیا ہی نہیں دین کو صحیح انداز سے سمجھا ہی نہیں کہ نماز کا مقصد کیا ہے نماز کے مقصد کوئی جانا اور روزے کے بارے میں کیا مایا لال تکن تاکہ تم نیک بن جاؤ تیس دن کے روزے رکھے لیکن وہی کے وہی کوئی تبدیلی نہیں آئی کیوں نہیں آتی کہ وہ روزے کا مقصد وہ ٹارگٹ ہے نہیں سامنے تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ وجہ یہ ہے آج ہم پہ تبدیلی کیوں نہیں آتی آج ہماری صلاح کیوں نہیں ہوتی اس طرح کی عبادات کرنے کے باوجود بھی اس کی وجہ یہ ہے اس لیے ہمیں یہاں پر اس بات کو دیکھنا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق نہیں چلیں گے اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی پڑھیے <coughs> بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب ہے ساری مسلمان مرد اس کا کتاب میں صفحہ نمبر اکیس ہے اور پی ڈی ایف کا جو صفحہ نمبر ہے وہ چوبیس ہے وہاں سے ہم انشاءاللہ شاء اللہ کریں گے آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہودیوں کے حال سے مختلف نہیں اخلاقوں کے اقدار کی وہی پستی جو یہودیوں کا طرائی امتیاز تھی امتیاز تھی مسلمان بھی اسی پستی میں مبتلا ہیں شریعت سے انحراف اور شریعت سے انحراف کا جو راستہ انہوں نے اپنا لیا تھا مسلمان بھی کسی انحراف کے راستے پر گامزن ہیں اور شریعت کو جس طرح انہوں نے بازیچہ اطفال بنایا تھا مسلمان بھی اس معاملے میں ان سے پیچھے نہیں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی وہ گویا پوری ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تتبعونا سنن من كان لا تتبعونا سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بجرا حتى لو سلكوا حفر طب لسلكتموها حتى لو سلكوا جحر طب لسلكتموه قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن دون ضرور अपने से पहले लोगों के तरीकों की پیروی करोगे باليش وباليش هات یہاں تک کہ اگر وہ لوگ گو کے بل میں داخل ہوئے یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم یہود و نسارہ کی پیروی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ نہیں تو اور کون یہاں پر بتاتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی پستی اور ذلت کی وجہ کیا ہے کہ جن یہودیوں پر اللہ کا غذب نازر ہوا آج مسلمان ان یہودیوں کے طریقوں پر چل رہے ہیں اللہ کے پیشنگوئی تھی کہ تم کا امتوں کے طریقوں پر چلو گے کا قوموں کے طریقوں پر اور ان طریقوں پر چلنے کا آپ نے انداز بیان کیا کہ اگر وہ ایک بارش کریں گے تو تم بھی ایک بارش یہ ہوتی ہے اور ہاتھ ہی ہوتا ہے جس طرح جو انداز ان کا ہوگا وہی وہ تم کرو گے اور آج ہمیں یہ چیزیں بڑے کھلے انداز سے نظر آتی ہیں کافروں کا کوئی کل کلچر ان کا کسی طرح کا کو کوئی بے حیائی کا بدکاری کا کو کفر کا پروگرام ان کے فیسٹیولز ان کے فنکشن ان کے طرح طرح کے جو اس طرح کی چیزیں ہیں آج دیکھیے کس انداز سے مسلمان معاشرے ملکوں کے اندر وہ چیزیں راج ہیں اور آج کا دن ہی کیا ہے ہاں بلیک فرائیڈے کہاں سے آیا ہے ہم چند سال پہلے نہیں سنتے تھے کوئی بلیک فرائیڈے کوئی وائٹ فرائیڈے فرائیڈے بھی ہوتا ہے تو کوئی ڈے ہے کوئی دوسرا تیسرا یقین کریں کہ آج سے بیس پچیس تیس سال پہلے یہ بےحیاں بدکاریاں اس طرح کے کام مسلمان معاشروں کے اندر ہونا تو دور کی بات سنتے بھی نہیں تھے کس اس طرح کی چیز ہے کوئی لیکن آج سوشل میڈیا کی وجہ سے کافر کا جو کلچر ہے کافر اپنے ملکوں کے اندر جو کر رہا ہے وہ سال تعداد ہمیں بھی امپورٹ کر رہا ہے ہم بھی اس کو امپورٹ کر رہے ہیں ہم ایکسپورٹ کر رہا ہے وہ کہنے کا مقصد یہ کافروں کے کلچر کس کے انداز سے وہی طریقہ کار جو ان کا ہے آج بلیک فرائیڈے میں جو ان کے ہاں ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے مسلمان مارکیٹوں کے اندر مسلمان خریدار بیچنے والے خریدنے والے سارا ان کے یہاں وہی کچھ ہے جو ان کے ہاں کرسمس آئے گا تو جو ان کے وہ ایمانی کے کفر کے کام ہیں مسلمان وہی بیٹھے کر رہے ہیں آ, آگے ہیپ, اپنے, ہیپی نوے, نوے رائے گا, تو وہاں پر بھی وہی کچھ ہوگا جو ان کے ہاں ہو رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تب طب ان سننا قبل کہ تم سے پہلے جو یہودوں نے سارا گزرے ہیں تم بھی ان کے طریقوں پر چلو گے ان کے طریقوں پر چلو گے تو پھر ہوگا کیا پھر تمہارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو لان ان پر پڑی ہے یہ تو نہیں کہ وہ یہودی اس پر لان پڑی یہ مسلمان اس پر نہیں پڑے گی ہم نے صاحب کا طرز نے اس بات کا بیان کیا تھا اور آگے ذکر بھی کر رہے ہیں کہ جو زہر ہے وہ سے کے کہ زہر ہے یہ نہیں کہ یہودی کھا کے مرے گا اور مسلمان کھا کے نہیں مرے گا سمجھے نا تو اس لیے یہ وہ لان اگر ان پر پڑی تھیں مغزوب علی ان پر اللہ کا غضب تھا تو مسلمان وہی کام کرے گا تو اس پر اللہ کی رحمت نازر ہوگی کیا ان پر بھی اللہ کا غضب نازر ہوگا تو اصل وجہ یہ ہے تو یہاں پر ایک ترجمے کے اندر تھوڑا کہ اگر وہ گو کی بل میں یہ ایک ترجمہ غلط ہے یہ پتہ نہیں آج تک ہمارے بعض مصنفین جو ہیں انہوں نے کہ آج تک ان کو کیوں غلط فہمی ہو رہی ہے گو اور چیز ہے اور ایک سانڈا ہے دوسری چیز ہے سمجھے نا <سانڈا> تو یہاں پر سانڈا ہے وب وب کا لفظ جو ہے حدیث کے اندر وہ سانڈے کے لیے گو کے نہیں نیم گو اور سانڈا دونوں الگ الگ جانور ہیں لیکن ہمارے بعض لوگوں نے سانڈے کو گو بنا دیا اور اس کو حرام بھی کر دیا ساتھ حالانکہ سانڈا حلال ہے نبی اکبر صلی اللہ علیہ کے دسترخوان پر کھایا گیا آپ نے کھانے کی اجازت دی باقاعدہ اور گو جو ہے زہریلا جانور ہے حرام ہے تو لیکن دونوں کو مکس کر دیا گیا یہ نہیں دیکھا گیا کہ سانڈا کیا ہے گو کیا ہے اور کہ دونوں بل کو شکر صورت میں الگ الگ تو یہاں پر سانڈا ہے گو نہیں ہے اور گو کی بل اپنے سانڈے کی بل کیوں کہا سانڈے کی بل کہتے ہیں بڑی تنگ ہوتی ہے سانڈے کی بل بڑی تنگ ہوتی ہے آپ نے اس کی مثال دی کہ اگر یہ عد و یہ کافر کوئی مشکل سے مشکل کوئی ایسا کام کریں گے جو بہت مشکل طریقے سے ہوتا ہو تو تم بھی ان کافروں کا ایسا پیچھا کرو گے تم بھی اسی طرح کے مشکل کام کرو گے اور کر رہے ہیں آج وہ الٹے سلے کام ہمارے یہاں بھی بعض اوقات بڑی تنگی میں آ کر بڑی مشکل میں آ کر کس لیے کر رہے ہیں کیونکہ کافروں کا کلچر ہے ان کے کلچر کو اپنانے کے لیے تو یہ اصل مسلمانوں پر ذلت رسوائی کی وجہ یہ ہے جب مسلمان قدم با قدم ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور ذلت و بربادی ان کا مقدر بنی تو پھر انجام اور ماہے کار کے اعتبار سے صورت حال کیوں کر مختلف ہو سکتی ہے یعنی جب ان کے انجام اللہ کا غضب ہے اللہ کے لانتے ان پر پڑی ہیں تو مسلمان وہی کام کرے گا تو ان پر بھی لانتے پڑیں گے آگے مثال دیتے ہیں سنکھیا وہ موت کی ابدی نیند की دے گا آگ کی تاثیر جلانا ہے جو بھی اس کے سامنے آئے گا وہ اسے جلا کر بھسم کر, کر دے گا اس میں کودنے والا مسلمان ہو یا کوئی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام بھی ذلت و رسوائی ہی ہے پچھلی قومیں اللہ کی نافرمانی کر کے ذلت و رسوائی سے دوچار ہوئیں تو مسلمان اللہ کی نافرمانی کر کے سرفراز اور سرخ کو کیوں, کیوں کر ہو سکتے ہیں ضلعت و رسوائی سے وہ کیوں کر بچ سکتے ہیں اور اللہ کے غذب سے کیوں کر محفوظ رہ سکتے ہیں فل انترا کی تبدیل کی تحویر تم اللہ کی عادت میں ہر کسی تبدیلی نہ پاؤ گے اور اللہ کے طریقے میں کبھی تغیر نہ دیکھو پو گے یعنی کہنے کا مقصد اس حاط کو لانے کا کہ اللہ تعالی نے جو عذاب جو غضب جو لان تھے یہود و نصارہ پر نازل کی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی برائیوں کی وجہ سے اور اللہ کے حکام کی نافرمانیوں کی وجہ سے اگر مسلمان وہی کام کریں گے تو ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو وہ کر رہے تھے جی چنانچہ ہر شخص بچشم سر دیکھ سکتا ہے یعنی ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی حضمت قصہ پارینہ بن چکی ہے کیا مہنے قصہ پارینہ؟ پرانا قصہ دیا. یعنی کہ مسلمان عدمت ان کی تھی عظیم قوم تھی لیکن وہ قصہ پرانا ہو چکا قصہ مادی ہو چکا دیا. ان کی حشمت و شوقت ماضی کے عورات میں دفن ہو گئی ہے ان کی عزت میں ان کی قوت کمزوری میں بدل گئی ہے اقوام عالم میں ان کا وقار اور دبدبا ختم ہو گیا ہے اور و ادبار کی گھنگور کھٹا ان پر چھائی ہوئی ہے یہ سب کچھ کیا ہے اللہ کی نفرمانی کا نتیجہ شریعت کو اپنی خواہشات کے مطابق ماننے کی سزا اور پاداش عمل ہے بنا اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ اپنی عظمت رفتہ کو دوبارہ حاصل کریں دنیا میں سر نو ان کا وقار قائم ہو وہ دشمن کے تر نہیں بلکہ لوہے کا چنا ثابت ہو وہ ذدت و ادوار کی پستی سے نکل کر عزت و عزت و اقبال کے مقام رفیع پر فائز ہوں دشمن ان کی حیبت سے لرزاں و ترساں رہے تو وہ صحیح معنوں میں اسلام کے فرزند بن جائیں احکام الہی کے مکمل پابند بن جائیں اپنی خواہشات کو احکام الہی کے تابع کر لیں مسلمان اپنی عظمت رفتہ جانتے ہیں نا لفظ کیا ہے عظمت رفتہ رفتہ کے معنی اصل میں فارسی کے ہمارے اردو فارسی کا بڑا گہرا تعلق ہے تو رفت فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی کو چیز کو گزر جانا ایک گزری ہوئی جو عظمت ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پھر سے وہ وقار اور عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دشمن کے لیے لکما تر نہیں بلکہ لوہے کا چنا ثابت ہو جی کیا مطلب لکما تر جو ہے ہاں وہ لکمہ جو بڑا آسانی سے کھانے والا اس کو نگل لیتا ہے اور لوہے کا چنا لوہے کے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے یہ مثالیں ہیں محاورے ہیں کس چیز کے سخت ہونے کے کہ مسلمان کو کافر کے لیے اور کافر کے سامنے لکمہ تر نہیں بننا چاہیے کہ جیسے کافر چاہے اس کو کھا جائے بلکہ کافر اس کو کھانا بھی چاہے تو تب بھی لوہے کے چنے کی طرح ہو کے اس کے ہی دانت توڑے سمجھے نا چبانا تو بات کی بات اس کی جو لوہے کے چنے کو چبائے گا کیا ہوگا اس کا اپنے دانت توڑائے گا جی yeah. تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذلت و اعتبار کی پسی سے نکل کر عزت و اقبال کے مقام رفیع پر فائز ہوں کیا مانا اس کا ذلت و اقبار اور عزت و اقبال اقبال کا نام تو سنا ہوگا نا آپ نے آپ میں کسی کے نام نہیں ہوگا اقبال کا نام کیا ہے آپ کا نام کیا مانا اقبال کا معنی بلندی نہیں اصل لفظی معنی جو ہے اقبال سے ہے کسی چیز کا آگے بڑھنا سمجھے نا? آگے بڑھنے سے تو ادبار ہوتا ہے پیچھے اسی سے لفظ دوبر ہے پیٹھ تو ادبار ہوتا ہے پیچھے رہنا اور اقبال آگے بڑھنا سمجھے نا لفظی مانا اس کا جو چوکے عربی کا لفظ ہے دونوں تو تو اگر ذلت و اعتبار سے یعنی پستی سے اور پیچھے رہنے سے اپنے بیکورڈ بیک ہونے سے ان چیزوں سے بچ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو وہی کام کرنا ہوگا جو اللہ نے ان کو دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ دشمن پر ان کی ہیبت تاری ہو تو صحیح معنوں میں اسلام کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہونا ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور <تصفح> مَنُ فی <الشیفان> اے ایمان ولو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے مت چلو کے مطابق اپنی سیاست و معیشت اقتصاد و تجارت اپنا رہن سہن اور معاشرت اپنے خانگی امور اور بین الاقوامی معاملات اپنے اندرونی اور اپنی اندرونی اور بیرونی پالیسیاں سب کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنائیں اور اپنی ہر چیز کو اسلامی سانچے میں ڈال لیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرمان ادخلسلم کا کافہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو یعنی yani اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں سبھی کو لو جس طرح پہلے ذکر کر رہے تھے یہ نہیں کہ نماز پڑھ لی ہے لیکن اپنے کاروبار میں اپنی منمانی ہے روزہ رکھ لیا ہے لیکن اپنی شادی بیاہ میں معاشرتی معاملات کے اندر ہندؤں کے رسم و رواج اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی سیاست میں ہاں سیاست میں بھی اسلام کا نظام ہے وہ نظام کیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عملی طور پر پیش کیا صحابہ اس پر چلے امرک صدیق کی خلافت عمر فاروق کی خلافت ان کے بعد حضرت عثمان کے حضرت علی کی خلافت خصوصاً اوکھلا راشدین ان کی خلافت جو ہے خلفا تھے سیاستدان تھے ان کو ہم سیاستدان کا نام دیتے ہیں مسلمان حکمران ہیں انہرانی کیسے کی اور ان کو کیسے خلیفہ بنایا جاتا تھا کیا وہ آج کے جمہوری نظام کی طرح ہے کہ جس میں ملک کا جو بہت پڑھا لکھا بہت بڑا عالم متقی پرہیزگار وہ بھی اور اس کے مد مقابل پرلے درجے کا جاہل اور فاسک فاجر دونوں ایک برابر ہیں نہیں وہاں پر ایسا نہیں تھا وہاں پر دیکھتے تھے کہ کون کس کے پاس کوئی دین کا علم ہے قرآن و سنت کو جانتا تو اس کو بلایا جاتا تھا کہ آپ مشورہ دو آپ کی کیا رائے ہے صحابہ کرام کی سبھی خلافات کی ان کے مجر سے شورہ ہوتی تھی ان کی مجلس سے شعور ہوتی تھی جن کے ساتھ بیٹھ کر مشورے ہوتے تھے لوگوں کے معاملات کو چلانے کے لیے ان کے معاملات کو ان کے اپنے منظم کرنے کے لیے باقاعدہ مشورے ہوتے تھے تو وہ سیاست جو اسلام نے ہم کو دی ہے معیشت یعنی آپ کی اکانومی اس کے کیا نظام ہیں کیا اسلام کی دیوی تعلیمات ہیں اقتصاد اور تجارت آپ کا کاروبار آپ کی بزنس آپ کے رہن سہن کے معاملات لوگوں کے ساتھ آپ کی ڈھیل معاشرت خانگی امور آپ کے گھر کے آپس کے گھریلو معاملات بین الاقوامی معاملات لوگوں کے ساتھ باہر کے ملکوں کے ساتھ آپ جس کو ہم خارجہ پالیسی کا نام دیتے ہیں فارن افیئرس آپ کے اندرونی اور بیرونی پالیسیاں تو اسلام کی ہر چیز میں اس کی تعلیمات ہیں یہ نہیں کہ صرف نماز تو اللہ کے حکم کے مطابق پڑھ لی اور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ کافر کا نظام چلے کوٹ کے اندر کسی فرانس برطانیہ کے قانون چلیں ہاں یہ اللہ کا دین نہیں ہے عقیم الدین دین کو قائم کرو وہ دین صرف نماز کے اندر نہیں ہے وہ دین صرف کسی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے وہ دین پورا کا پورا جو بھی انسان کی زندگی کے معاملات سبھی اس میں آتے ہیں تو یہ ہے دین اگر مسلمان اس طرح کر لیں تو یقیناً صورتحال تبیل ہو سکتی ہے وہ اللہ کی فتح اور صورت کے مستحق قرار پا سکتے ہیں اور انہیں ان کا کویا ہوا مقام دوبارہ حاصل ہو سکتا ہے اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لا تہینوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ہن کنتم مؤمنین کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غم کھاؤ تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہوئے کیا ہے مومن تو سارے ہیں کیا خیال ہے مومن تو سارے ہی ہیں لیکن پھر بھی کمزور ہیں پھر بھی پریشان ہیں پھر بھی ذریر خور ہیں ہم مومن ہوتے تو ایسا نہ ہوتا اللہ کے بعد ہے کبھی اس کی خلاف نہیں ہوتی ومن استقم من الله قیلہ کلا سے بڑھ کر کون ہے جو اپنی بات میں سچا ہو انک لا تخلف المیعاد کہ اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ تعالی کا وعدہ ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعالون کہ تم ہی بلند رہو گے اونچے رہو گے اگر تم مومن ہو اس کا مطلب کہ اگر اونچے نہیں ہیں بلند نہیں ہیں ذلت خواری ہے اور کفر کا غلبہ ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے پھر ایمان وہ نہیں ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے ہے جس ایمان کے ساتھ عزت اور بلندی یہ شرط اللہ نے رکھی ہے انتنس اللہ. اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا ولیور مدد اور اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے اللہ کی مدد کرنے کا مطلب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا اور اس کو مکمل طور پر اختیار کرنا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کو صحیح طور پر اپنایا اور اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا تو اللہ تعالی نے انہیں سرفرازیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں چہاد بانگ عالم میں ان کی عظمت کا سکہ رواں ہو گیا اور اقوام عالم پر ان کا روپ اور تبدبہ قائم ہو گیا آج بھی مسلمان اگر صحابہ کا سا ایمان پیدا کر لیں تو مسلمانوں کو وہی عظمت پھر حاصل ہو سکتی ہے جو کبھی انہیں حاصل تھی جو کبھی انہیں حاصل تھی آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلساں پیدا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ابھی جی تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے جو ہے انسان کو مسلمان کو ضرورت ہے جد وجہد کرنے کی اپنی محنت کوشش صرف کرنے کی جس طرح کہ صحابہ اکرام نے اپنے جان و مال ہر چیز کی قربانیاں پیش کی اور یہ قربانیاں پیش کیں تو اللہ نے یہاں پر کیا فرماتے ہیں ان کو ان کو سرفرازیاں کامنانیاں عطا کی اور چہار دنگ عالم میں ان کی عدمت کا سکہ رواں ہو گیا کیا مطلب کہ دنیا میں پوری پوری دنیا میں ہارو رشید بادل کے ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ تم نے جہاں بھی جا کے برسنا ہے برس تیرے بارش کی وجہ سے جو پیداوار ہوگی وہ مجھ تک پہنچ جائے گی بادلوں کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں کہ تم نے جہاں بھی جا کے برسنا ہے برس اس ملک میں کسی اور ملک میں یہاں سے ہزاروں میل دور جہاں بھی جا کے برسے گا تیری بارش سے جو کھیتی پیدا ہوگی فرماتے ہیں کہ وہ ہم تک پہنچ جائے گی کیسے پہنچے گی کہ یا تو مسلمانوں کا ملک ہوگا علاقہ ہوگا اور واقعی وہ چین کے بارڈر سے لے کر فرانس تک یہ سارا مسلمانوں کا ملک تھا یا پھر اگر مسلمانوں کا ملک نہیں بھی ہوگا کافر کا ہوگا تو کافر بھی کیا تھے جو مسلمانوں کو جزیا ٹیکس دے کر دی جیتے تھے جو ٹیکس آج ہم ان کو دیتے ہیں جو ٹیکس آج ہم ان کو دیتے ہیں نا کافروں کو وہاں مسلمان وہ تھے جو ان سے لیتے تھے کہ وہ فصل پیدا ہوتی تھی تمہارے ہاں کتنی فصل پیدا ہوئی اتنی فصل پیدا ہوئی تمہاری اتنی فصل جو ہے اس کا اتنا حصہ ہمیں ملنا چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بادل کے پیداوار چاہے کسی چین کے ملک میں بھی جا کر وہ بادل برستا تھا وہ یورپ امریکہ میں جا کر برستا تھا کہیں پر بھی تو اس کی پیداوار اس کا حصہ مسلمانوں کو پہنچ جاتا تھا تو یہ ہے مسلمانوں کی عظمت کہ جب وہ اللہ کے دین پر قائم تھے تو اس لیے اقبال کے شعر لکھے انہوں نے کہ آج بھی جو ابراہیم سا اماں پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا کیا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے جو کم فمایا کہ پوری بردم و سلامن عالیہ ابراہیم کہ ابراہیم کے لیے کی ٹھنڈی بن جا گلستان بن جا اگر ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آج کی آگ بھی اسی طرح سے گلستان بن سکتی ہے اگر آج کے لوگوں کے اندر بھی بدر کے صحابہ جیسا ایمان پیدا ہو جائے تو آج بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے آسمان سے پچھتے نادر کر سکتا ہے اللہ کے وعدے ایک ہی ہیں بدلتے نہیں ہیں پورے ہوتے ہیں پیچھے نہیں رہتے لیکن انہیں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جو ان کو پانے کے قابل ہوتے ہیں وادوں کو پانے کے لائق ہوتے ہیں بار معافی اچھا اس کے بعد اگلا ہم جو پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھنے والا ہے کافی کاش آج کا یہ مسلمان ہر <تصف> کتاب سے پہلے عام طور پر مصنف نے خود بھی کچھ دیباچہ لکھا ہوتا ہے اور کچھ دوسرے علماء نے بھی اس کتاب کے بارے میں اس کتاب کے موضوع پر جو ہے کچھ تبصرہ کیا ہوتا ہے تو یہ تھا ہم نے پڑا ہے مفسر قرآن حافظ صلاح الدین یوسف رحمت اللہ علیہ کا اور جو آج کا یہ مسلمان کاش آج کا یہ مسلمان یہ جو ہے شیخ مبشر احمد ربانی سبھی جانتے ہوں گے میرا خیال ہمارے ماشاءاللہ دوروں میں شریک رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت وفید عطا فرمائے تو فالض کے اٹیک ہونے کی وجہ سے ابھی وہ تعلیمی سرگرمیوں سے تھوڑا دور ہے تو ورنہ ان کی ماشاءاللہ بہت علمی سرگرمیاں رہی ہیں تو ان کے ابھی بہت اچھا چاند الفاظ لکھے ہوئے ہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ کاش آج کا یہ مسلمان اسلام اللہ تعالیٰ کا کامل و حکمل دین ہے جو زندگی کے تمام مسائل میں ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے جو شخص اسے اپنا لے گا وہی کامیاب و کامران ہے اور جو شخص اس سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ خائب و خاصر اور ناکام و نامراد ہوگا خائب و خاصر ناکام ناکام ایک دوسرے کے ارشاد باری کا آلہ ہے بلا شبہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہے اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اور جو اسلام کے علاوہ دین تلاش کرے گا وہ اس سے ہر اس قبول نہیں کیا جائے گا دین اسلام عقائد و نظریات اور عبادات و معاملات میں ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے انسان کی حیات مستعار کا کوئی ایسا پہلو نہیں انسان کی حیات مستعار کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی توریف نہ کی گئی ہو کیا, کیا مان حیات مستعار مستعار کیا مانے کہتا کی ہے حیات کیا مان کہ کی زندگی مستعار ادھاری یہ زندگی ادھاری ہے کیسے ادھاری ہے آردی, آردی ہے اصل نہیں ہے اصل زندگی آخرت کی ہے جس طرح ادھاری چیز ہوتی ہے آپ کی نہیں ہوتی ابھی جس کی جو مالک ہے ابھی آگ سے آپ آپ کے لے لیں سمجھے نا موبائل آپ سے لیا ادھارا میں نے اور آپ کو ابھی ضرورت پڑ کے دو منٹ کے بعد بھی میرا موبائل واپس کرو تو اللہ تعالیٰ بھی زندگی دی ہوئی ہے کسی وقت بھی لے لیتا ہے تو اس لیے پھر ہمیں نہ تو اعتراض ہونا چاہیے کہ فلاں کیوں مر گیا کیوں فوت ہو گیا کیونکہ اللہ کی دی ہوئی تھی اللہ نے لے لی. اس لیے اصل جو ہے آخرت کی ہے تو زندگی دنیا کے مستعار ہے انسان کی, حیات مستعار انسان کی حیات مستعار کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی توضیح نہ کی گئی ہو اسلام انسان کو اللہ کا باوفا اور اکال کرنے والا فرما بردار بندہ بنانا چاہتا ہے اسی لیے اسے صرف و امانت عفو و درگزر خوش طبریدہ سخاوت و فیاضی حلیمی حلیمی اور بردباری استقامت و ثابت قدمی جیسے اوساف حمیدہ اور فسائل جمیلہ اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے اور بدعقیدگی جھوٹ و غلط بیانی دھوکہ دہی و غداری لوٹ مار اور قتل و حارت حسد و کینہ مبالغہ آرائی و افراد و تفریح چوری اور ڈاکہ زنا اور رشوت سود پوری وغیرہ جیسے اخلاق رضیلہ اور عادات سیاح سے اجتناب کا عمل کرتا ہے صفات حمیدہ اور اخلاق رضیلہ صفات حمیدہ یعنی اچھی صفتیں اور آدات سیاح یا یعنی اخلاق رضیلہ یعنی بری عادت برے, برے اخلاق جی ہاں دنیا میں اسلام واحد دین ہے جو اپنے بہترین نظام کی وجہ سے تمام ادیان باطلہ سے ممتاز ہے جمہوریت سوشلزم کمیونزم یہودیت عیسائیت بدھ مذہب اور ہندو دھرم کوئی مذہب بھی اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا اتنی خوبیوں والا دین جس قوم کے پاس موجود <تصفح> جی. دیکھیے اگر ہم اسلام کی عدمت جاننا چاہتے ہیں تو آپ کبھی کسی دوسرے دین کا مطالعہ کریے اور تو اور کیا عیسائیت کے اندر ہی عیسائیوں کے لیے کیا ان کی اکانومی کے لیے کوئی تعلیم اپنے ان کا کو اپنے اکانومی کا ان کو نظام دیا گیا ہے عیسائیوں کے لیے ان کے معاشرتی معاملات کے حوالے سے کوئی ایک منظم قاعدہ کلیا ان کو دیا گیا ہے بائبلیں موجود ہیں پڑھ کر دیکھیے آپ کو شاید ہی کوئی چیز مل جائے کوئی کا دکا معمولی قسم کی لیکن بقاعدہ ایک نظام بقاعدہ ایک سسٹم کہ جس میں آپ آپ کو اپنی معیشت کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے مکمل تعلیمات ہوں جس طرح کے اسلام کے اندر کتاب البیوع قرآن کی کے اندر بھی پوری پوری لمبی لمبی آیتیں ہیں. قرآن کی سب سے بڑی آیت کس چیز پر ہے عقیدہ پر ہے نماز پر ہے نہیں آپ کے لین دین پر آپ کے لین دین خرید و فروخت پر سب سے لمبی آیت اسی پر اور اسی طرح احادیث کو اٹھا کر دیکھیے کتاب البنگ کے نام سے پورا ایک چیپٹر کہ جس میں سینکڑوں احادیث کہ جس میں آپ کو رہنمائی کی گئی ہے کہ آپ نے لین دین کیسے کرنا ہے اس کے کیا رولز ہیں اچھا آگے چل کر آپ کو دوسرا چیپٹر نظر آئے گا کتاب الکاح و طلاق سمجھے نا قرآن کے اندر بھی پوری پوری صورتیں صورت و طلاق کے نام سے پورے پورے رقو پوری پوری صفحات جو بھرے ہوئے ہیں ان احکامات سے تو اسی طرح ہر چیز کے اندر ہر چیز میں آپ کو اسلام کی تعلیمات دیکھیں کس انداز تفصیل سے کہ پورا ایک منظم نظام آپ کو دیا ہوا ہے ہر چیز میں اور عجیب بات یہ ہے میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ یورپ امریکہ میں بہت سے جو ان کے ہاں جو معاشرتی سوشلائز ان کے سوشلزم قسم کے, ان کے اپنے نظام ہیں وہ کہاں سے انہوں نے لیے ہیں قرآن و حدیث قرآن و حدیث سے مسلمان فوق کی یعنی قرآن حدیث مسلمان فوکا کی کتابوں سے فی کتابوں سے انہوں نے اخذ کیے ہیں رولز جو انہوں نے بنائے ہیں اپنے عدالتوں کے اندر چلانے کے لیے معاشرتی نظام کے معاشی نظام کے بہت سے اس طرح کی چیزوں کے وہ اسلامی فقہ سے لیے ہیں اور اسلامی فقہ سے لینے کے ساتھ ساتھ یہ ہے حتیٰ کہ بعض ملکوں کے اندر ان کی جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کی اصطلاحات ہیں وہ بھی اسلامی ہیں وہ بھی اسلامی ہیں اور کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں الگ بات ہے کہ آج ہم مسلمان یعنی کہ ہر چیز میں پیچھے رہنے کی وجہ سے ضلع خواری ہر چیز ورنہ تو اصل ان کو تعلیم دینے والا کون ہے ہاں جس وقت لندن اور پیرس کے بازاروں میں کیچڑ ہوتا تھا اندھیرے میں ڈوبی ہوتی تھی اس کی گلیاں اس کے بازار اس وقت جس کو آپ آج سپین کہتے ہو اور جس کو اندلس کا نام دیا جاتا تھا اس وقت اس کے گلی بازار رات کے وقت میں وہاں پر روشنیاں چم کر ہی ہوتی تھی تو یورپ کو جتنی بھی ترقی ملی ہے وہ یہاں سے ملی مسلمانوں سے ملی ہے زمین کی ارتھ گریوٹی جو ہے کس نے ایجاد کی ہے رکھی تو اللہ نے ہے لیکن اس کو کس نے یعنی کہ انکشاف اس سے کس نے کیا ہے ہمارے ہیں ایک مشہور انگریزہ نیوٹن نے نیوٹن نے کیا ہے لیکن آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے ابن الحثم ہاں جی مسلمان سائنس دان تھا اس نے سب سے پہلے آج سے تقریباً کوئی بارہ سو سال پہلے ہزار سال سے زیادہ سال پہلے نیوٹن تو اب مر رہا گیا کوئی عرصہ پہلے سمجھے نا یعنی ان لوگوں نے کیا, کیا ہے کہ مسلمانوں کی ہی معلومات کو چوری کر کے اپنے نام لگا دیا اور چوریاں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں چور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ چور ہے کہ جو آپ کا مار چوری کرتے ہیں اور یہ چوری طرح خطرناک نہیں ہوتا اور دوسرے وہ چور ہیں جو علم کے چور ہیں سمجھے نا تو آج انہوں نے مسلمانوں کے وہ سارے جو ان کے نظریات تھے مسلمانوں کی ساری جو ریسرچ تھی ان کی کتابوں سے لے کر ان کتابوں پر اپنے نام لگائے اور یہ ایک موضوع لمبا ہے کہ کس کس طرح سے پوری پوری مسلمانوں کی کتابوں پر ہی انہوں نے اپنے نام اپنے وہ صرف کور بدلا نام اپنا لگا دیا اندر سے اندر سارا کچھ کیا ہے مسلمانوں کی جو ساری ریسرچ ہیں وہ ہے اور آج مسلمان بچوں کو اسٹوڈینٹس کو وہ چیزیں دی جاتی ہیں ریسرچیں دی جاتی ہیں کہ نیوٹن کی ریسرچ ہے یہ فلاں کسی کافر کی ریسرچ ہے اور حالانکہ کرنے والے کون ہیں مسلمان ہیں اور یہ ہے قوموں کا حال جب وہ گر پڑتی ہیں جب ذریل ہوتی ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی تاریخ گھرا دی پتہ ہی نہیں کہ ہم کون تھے ہماری کیا عظیم تاریخ تھی ہمارے اسلاف ہمارے لوگ کے نظمتوں کے مالک تھے انہوں نے کیا کارنامے کیے تھے پتہ ہی نہیں ہم کو اور کافروں کے ان کو دیکھتے بھی ان کا کام ہے سارا اور اس لیے آج انہیں کے بڑھائے ہوئے پروفیسر انہیں پڑھائے ہوئے سارے ٹیچر آپ کے ہاں ہیں جو آپ کو انہیں کی تعلیمات دیتے انہیں گنگاتے yeah. اتنی خوبیوں والا دین جس کو yeah. اسے تو پوری دنیا پر چھا جانا چاہیے تھا اور ارب و حجم اس کے پاؤں تلے ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے ماننے والوں نے اسے خیر بھاد کہہ کر کران آدھی باطلا کے عقائد و نظریات اور امال و عادات سے عملی طور پر وابستگی اختیار کر رکھی ہے پہلے اسلام میں بدعملی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے غیر مسلم اسلامی احکامات کو پڑھ کر دنیا میں عروج حاصل کر رہے ہیں اور مسلم دنیا اسلام سے بے رقبتی اختیار کر کے روز بروز پیچھے گرتی جا رہی ہے کاش کے آج کا مسلمان قرون اولا کے اہل اسلام کی یاد تازہ کرنا اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہمارے کہ ہماری اسلام کسی اسلام سے ہوگی جس سے قرون اولا کے لوگوں کی ہوئی تھی قرون اولا کے لفظ نا. قرون جمع کرن کی اور کرن کہتے ہیں صدی کو یا ایک نسل کو ایک جنریشن کو اولا کے معنی پہلی پہلی نسل, پہلی صدیاں یا پہلی ہماری نسلیں جی ہاں امام مالک رحمہ اللہ کی طرف منصور مقولہ ہے کہ مقولہ ہے کہ لَيُنُسْلِحَ آقِرُهَا بِهِ الْأُمَّتِ إِلَّا مَا صَلَحَ بِهِ اَوَّلُهَا اس امت کے آخر کی اصلاح ہرگز نہیں ہوگی مگر اسی طریقے سے جس سے اس کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی جی امت کی اصلاح پہلے کس سے ہوئی تھی ہاں جی کی سیرت دیکھیے پڑھیے اور انشاءاللہ اسی لیے ہم نے سیرت کا درس بھی رکھا ہوا ساتھ ساتھ تک تاکہ پتہ چلے کہ نبی کرمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اصلاح کیسے کی تھی اور صحابہ کرام جو کہ بکریوں کے شروع ہے اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے والے تھے اسلام سے پہلے لوٹ مار دنگا فساد ان کا کام تھا ان کا کلچر تھا وہ کیسے دنیا کے رہبر رہنما بن گئے اتنا بڑا انقلاب کیسے پیدا ہوا بہت بڑی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس لیے امام معلوم ماتے کہ جس جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے زمانوں کی پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے جس قرآن و سنت سے اسی سے جو ہے اس امت کے آخری زمانوں کی بھی اصلاح ہوگی اس لیے ضرورت ہے اس اصلاح کے لیے اسی طریقے کو اختیار کرنے کی جو ان کا تھا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کا مسلمان قرونِ الا کے مسلمان جیسا بنے اس کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو رضائے الہی کے حصول کے لیے بے تاب رہے اللہ کے قرآن کی تلاوت تفہیم ذکر و ادکار اور ہمہ قسم اور ہمیں پسند کی عبادات بجا لیں معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے والدین عزیز و اقارب، بیوی بی بی بچوں دوست و احباب پڑوسیوں اور ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک حسنِ معاشرہ اختیار کرے اور ایسا پکیزہ ماحول پیدا کرے کہ اسے اپنے اور بیگانے احترام کی نظر سے دیکھنے لگے میاں اسلام جس طرح نے پہلے بھی ذکر کیا کا دسلم بھی کہ اسلام صرف کوئی عبادات کا ایمانیات کا نام نہیں ہے اس کا بہت بڑا پہلو اخلاقیات پر ہے لوگوں سے تعلقات کے ساتھ, اس پر ہے تو اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت تفہیم ذکر اذکار کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اپنے معاشرے کے جو اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو جس کے ساتھ انسان کا رہا واسطہ ہے رہنا سہن ہے ماں باپ ہیں بہن بھائی بھی بچے ہیں کچھ بھی ہے سبھی ہم سایہ پڑوسی وغیرہ ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوں ہاں یہ ہے جو اصل اسلام کا سب سے بڑا مقصد ہے ایک مسلمان کی تربیت کرنے کا جی yeah. مسلمانوں کے اس بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمارے ہر عزیز بھائی. محمد طاہر نقاش نے دعوت و تبلیغ اور احوال کا ایک نہایت عمدہ اور دل نشین کتب زیور آراستہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاصی پذیرائی عطا کی ہے اسی سلسلہ مراوریت کی ایک کڑی زیر تبصرہ کتاب مثالی مسلمان مرد ہے جسے سعودی عرب ریاض کہ ایک اہل قلم فضیلت الشیخ محمد علی نے مرتب کیا ہے اور اسے اردو کے حسین سانچے میں مولانا رضی الاسلام ندوی نے ڈھالا ہے اس کتاب میں قرآن و سنت کی نصوص جمیلہ اور دلائل قبیلہ کی روشنی میں ایک خالص مسلمان کی سچی تصویر پیش کی گئی ہے عقائد صحیحہ اور امال صالحہ کے ذریعے سے اسلام, اسلامی تہذیب و تمدن اور حسن معاشرت کے خط وخار نمایاں کیے گئے ہیں ایک مسلمان کا اپنے مالک حقیقی والدین عائصہ اقربا اولاد الحبا ازواج الاصاء کے ساتھ جو صحیح تعلق ہونا چاہیے اسے نہایت عمدگی کے ساتھ ضبط تحریر میں لایا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہل اسلام میں جو کمزور پہلو ہیں انہیں بھی اجاگر کیا گیا ہے افراد و تفریح احکامات شہری میں و سستی اور و بدعملی پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور جو مسلمان مغربی رسیہ اور دل ہو چکے ہیں انہیں اسلامی منہج پر قائم کرنے کے لیے مغرب کے نقائص و مہافر اور کمزور پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھا ہے اور ان کی خست و خرابی کا اسلامی تہذیب کے ساتھ موازنہ کر کے اسلام کی برطری ثابت کی ہے تاکہ یہ بات اظہر من الشمس ہو جائے کہ اسلام کے مقابلے کا کوئی دین و مذہب نہیں جس کے سائے تلے اس حیات مستعار کے چند سانس لیے جا سکیں کتاب کی زمانہ مسئلہ یہ انہوں نے کتاب کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے کہ ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اس کتاب کا اصل یعنی موضوع کیا ہے انہوں نے اس کا خلاصہ بیان کیا ہے کہ جس میں مسلمان اسلامی تہذیب و تمدن اور ایک اسلامی معاشرے کے جو اچھا پہلو ہو سکتے ہیں اچھا انداز ہو سکتا ہے اس کو کس طرح سے ہم ان کے بنا سکتے ہیں اور ایک مسلمان اپنے حقیقی مالک ہیں اللّہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہو والدین کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ اور اس طرح معاشرے کے دوسرے افراد کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں ان چیزوں کو جو ہے دلیلوں کے ساتھ یعنی کہ صرف لوگوں کی باتیں بلکہ قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اچھا ان کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ مسلمان معاشرے کے اندر جو کمزور پہلو پائے جاتے ہیں یعنی ایک طرف قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ جسے ہمیں لینا چاہیے اور دوسری طرف ہمارے اندر کیا خامیہ خرابیاں ہیں ان یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مقابلے میں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کو بھی جان سکیں چیز ہماری خرابی کی ہے جو دور ہونی چاہیے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم اور چیز جو یہاں پر کہ آج ہمارا اکثر و بیشتر خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے ان کے سامنے اگر کوئی دنیا میں آئیڈیل ہے تو کون ہے کافر ہیں یورپ ہے امریکہ ہے اور یہ کافروں کے ملک ہیں وہ ان کے سامنے نمونہ ہیں ان کے سامنے آئیڈیل ہیں وہ آئیڈیل کس لحاظ سے ہیں کس چیز میں آئیڈیل ہیں وہ حقیقت میں دیکھا جائے تو ہر چیز میں ان کی گراوٹ ہی گراوٹ ہے سمجھے نا ہاں آئیڈیل ہوں گے ممکن ہے کہ اپنی سند کے اندر اپنی جو موجود ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر باقی اخلاق و کردار کے اندر اخلاق و کردار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم خود دیکھ چکے ہیں وہاں پر میں یعنی کہ چونکہ یورپ وغیرہ کے بعد یو کے وغیرہ میں جانا ہوا ہے تو مجھے ساتھی کہتے تھے کہ رات کو اکیلے باہر نہیں نکلنا کیا خیال ہے آپ یہاں پر اکیلے باہر نکل سکتے نہیں؟ پاکستان میں ہوں ہو, نکل سکتے, نہیں؟ نکل سکتے ہیں نا؟ تو کے جو کہ بڑا ہی پرامن ملک سمجھا جاتا ہے وہاں کی صورتحال یہ تھی کہ آپ رات اکیلے باہر نہیں نکلنا سمجھے نا یعنی کہ کوئی میں بچہ تھا کہ یا کوئی عورت تھی کہ جن کی کمزور تھا نہیں وہاں پر عنڈا گردی بدماشی یہ صورتحال یہ وہاں کے امن و امان کا حال وہاں اخلاق و کردار کی جو گراوٹ دیکھی ہم نے اور خاص طور پر جمعہ کا دن کا ان کا لاسٹ اپنے یعنی کہ ہوتا ہے آگے ہفتے اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو پھر اس رات کو جو وہاں پر بدماشی چلتی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ پولیس والے وہ شراب سے دھت جو پڑے ہوتے تھے فٹ, پا فٹ پاتھوں پر گرے ہوتے تھے یا کسی شراب خانوں کے اندر بدماشی کرتے ہوئے بے ہوش پڑے ہوئے تھے ہوتے تھے ان, ان کو گاڑیوں پر اٹھا اٹھا کر ان کے گھروں میں پہنچا رہے ہوتے تھے یہ ان کے اخلاق و کردار کا حال سمجھے نا تو کہاں کون سی چیز ہے کہ جو وہاں مسلمان کو مثالی نظر آتی ہے جو ان کو آئیڈیل نظر آتی ہے دین کے لحاظ سے وہاں پر کفر ہے تو صرف اور صرف جس نے بتایا ہمارے وہ کہا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں دانے کیا کہتے ہیں اس کو اس کے جو پاگل ہوتے ہیں وہ بھی بڑے سیانے ہوتے ہیں بڑے عکدمت سمجھ جاتے ہیں بات صرف یہ ہے کہ چونکہ ان کا ڈنڈا چلتا ہے ان کا ان کے پاس ایک, ایک طاقت قوت ہے کہ جس کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی ہر بدماشی کو اپنے ہر گنڈا گردی کو اپنی ہر گری گری ہوئی چیز کو جو ہے اس کو آئیڈیا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے اور ہمارے بھی عقل کے اندر ان کو بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں تو اس کتاب کے اندر یہ بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے ذکر کیا ہوا ہے کہ جن چیزوں کو تم آئیڈیل سمجھے بیٹھے ہو وہ وہاں پر کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور وہ جو اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ بڑے آپ کو جو ہے وہ چمکتے دمتے نظر آتے ہیں حتیٰ کہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم نے دیکھا وہاں پر کہ جو گندگی کی وہاں پر انتہا ہے غلاظتوں کی جو انتہا ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے اوپر چمکتے چہرے اندر جو ہے وہ یعنی کہ غلات سے نجات سے کہ جس کا آپ تصور نہیں کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے اسلام کی تعلیمات جس کو ہم یعنی کہ کس کتاب کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں کس حقیقت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ کون سی حقیقی تعلیمات ہم کو دیتا ہے کہ جس میں ایک انسانیت کی حقیقی طور پر اور صحیح طور پر اس کی رہنمائی ہو اور ان کافروں نے ہم کو کیا دیا ہے اور خصوصاً اس معاشرے کے حوالے سے وہ آرام ہوا بنیادی اس حوالے سے تو وہاں پر کہ جو جس انداز سے جو ان کے جو گراوٹ ہے جس انداز سے تباہی ہے اس کا تصور وہی لوگ کرتے ہیں ہمیں اس کا تصور نہیں ہے اللہ کے فضل توفیق سے مسلمان معاشرے کے اندر رہتے ہیں جہاں پر ایک فیملی سسٹم ہے خاندانوں کے نظام ہے ہمیں ان لوگوں کو جس جہنم کے اندر وہ رہتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ کس کس قدر وہاں پر معاملہ گرے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کتاب کے اندر ان چیزوں کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جن کو لوگ بڑا ہی مثالی سمجھ کر سمجھتے ہیں وہ بڑے ترقی وہ بڑے آئیڈیل ہیں ان لوگوں کا اندر خانے کے اندرونی ان کے حالات کیا ہیں تو یہ ہماری کتاب ہم پڑھیں گے ان